یہ پوچھا قصر کی نماز کی جماعت کرانا کیسا ہے اگر مسافر جماعت کرا رہا ہے اور اگر مقامی جماعت میں شامل ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے ظاہر ہے کہ جب سب لوگ مسافر ہوں تو مسافر جماعت کرا سکتا اور کثر نماز جو ہے قصر نماز کی جماعت ہو سکتی سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ حضور علیہ السلام و سلام جب حج کے لیے تشریف لائے تو ساری نمازیں قسر پڑھی حضور علیہ سلام قسر کی جماعت کی سب سے عجیب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی قصر کے نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی مقیم تو مقتدی امام کی نماز میں شامل ہو جائے گا اور شامل ہونے کے بعد جیسے دو رکت اگر اس نے پانی دو رکت پانے کے بعد میں اب وہ کھڑے ہو کر جیسے مسبوق اپنی نماز پوری کرتا ہے اس طریقے سے نماز پوری کرے گا ایک بار فرض کیجئے کہ امام مقیم ہے اور کوئی مقتدی جو ہے وہ مسافر آیا تو ایسی صورت میں مسافر کے لیے اب کثر جائز نہیں بلکہ مقیم امام کے پیچھے مسافر شخص جو ہے وہ پوری نماز پڑھے گا